التوبہ مدنی سورت ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا رجوع کرنا توبہ کو بھی توبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان قصور کر کے گناہ کر کے اب اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے یہ اس کا پہلا لفظ بھی ہے برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سن نو ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنشاء اللہ تعالیٰ اب ہم پڑھنا شروع کریں گے اندرون عرب غلبہ دین مکمل ہو رہا تھا اور اب عرب کے باہر اسلام کا پیغام پہنچانے کی جد وجہد شروع ہو رہی تھی اس کا ہم ذکر پڑھیں گے غزوہ تبوک کے ذکر میں اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جد وجہد تھی اس کا ایک نقشہ ذہن میں لے آئیے آغاز وہی کے بعد ہجرت تک یعنی تیرہ سال صرف آپ نے مکہ اور مکے کے قریبی علاقوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہجرت کے بعد اب دوسرے مرحلے کا سیکنڈ فیز کا آغاز ہوا پورا عرب آپ کی دعوت اور تبلیغ کا میدان بن گیا اور اس کے تین مائل سٹونز ہمیں ملتے ہیں ہجرت کے بعد سے اور ان آیات کے نزول تک پہلی ہجری سے لے کر یہ نو ہجری تک یہ جو نو سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو آپ تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے تین اس کے مائل سٹونز ہیں ایک تو چھ ہجری میں حدیبیہ ہوئی بڑی فتح تھی اس کے بعد آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا جو آٹھ ہجری میں حج آیا تھا اس میں مشرقین اور کفار سب نے مل کر حج کیا تھا اور اس کے بعد نو ہجری میں حج ہوا نو ہجری میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے ان کے جانے کے بعد جب یہ نازل ہوا خطبہ تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں لیکن آپ نے فرمایا اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر معمور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں سے سنانے کے بعد حزب زیل چار باتوں کا اعلان بھی کر دیں جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف ممنوع ہے اور جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقشِ عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی تو یہ آیات جو ہم پڑھنا اب شروع کریں گے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی حج میں موجود تمام مشرقین اور کفار تک پہنچا دی گئی توبہ واحد صورت ہے قرآن کی جو کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ صورت اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اس لیے اللہ کا نام رحمان اور رحیم اس کے شروع میں نہیں آ رہا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ رحمٰن الرحیم نہیں لکھوائی تھی لہٰذا نہیں لکھی گئی بر تم من اللہ و رسول من المشرقین اعلان برات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے فصیح ہو فل اردی ارب اشہر بس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو یہ دیکھیں اسلام کا انصاف اعلان کرتے ہی کہ مشرقین اب عرب میں رہ نہیں سکیں گے اعلان کرتے ہی ان کی پکڑ دھکڑ شروع نہیں ہو گئی بلکہ چار مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے چوبیس گھنٹے کی نہیں کہ چاہیں تو وہ اس کے اندر جنگ کی تیاری کر لیں چاہے تو اسلام لے آئیں چاہے تو عرب چھوڑ کر چلے جائیں وار لمو انج اللہ و ان اللہ مخزل کا آفرین اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے تب جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے جب تک ضرورت تھی تو جنگیں ہوئیں جب ضرورت تھی تو صلح ہوئی اور یہ دونوں عارضی صورت حال تھیں جنگ بھی عارضی تھی اور صلاح بھی آرضی تھی جب دونوں کی ضرورت نہیں رہی نہ جنگ کی ضرورت رہی نہ سلح کی پیکٹ کی ضرورت رہی تو لہذا اب دونوں کو ختم کر دیا گیا اس لیے کہ اب غلبہ حاصل ہو رہا ہے کفر کا زور ٹوٹ رہا تھا فتنہ ختم ہو رہا تھا اب عرب میں اصلاح ہو رہی تھی اسلام پھیل رہا تھا تو دوبارہ ان لوگوں سے مشرقین سے معاہدوں کو تازہ کرنا رینیو کرنا دراصل کفار کو فریش لیز آف ایگزٹینس دینا تھا دعوت اور تبلیغ مشرقین کو کی جا چکی تھی حجت ان پر پوری ہو چکی تھی اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ اب کفر کے اندر جان نہیں بچی تو لہٰذا ایک ہی دفعہ اب اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور ان سے اب مزید کی اجازت نہیں رہی و رسول حجبر اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یہ حج, حج ازغیر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے حج ازغر عمرے کو کہا جاتا ہے اور حج اکبر دراصل حج کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو تصور پھیل گیا ہے کہ جمعے کے دن جو حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور سات حجوں کا ثواب ملتا ہے اس کی حدیث سے کوئی دلیل ملتی نہیں برسول اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرقین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور جو تم منھ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے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 جب مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ کریں معاملہ کریں تو پھر اس کو پورا بھی کریں اس کے اندر بےمانی یا خیانت نہ کریں تھوڑی سی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو فضن الحرم و فخمشرقین حیثیت وم وروحم وخم کل مر خود بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو حرام مہینوں کا ذکر ہے رجب ذیقت ذیل محرم یہ چار محترم مہینے ہوا کرتے تھے جس میں کہ عمرہ اور حج کیا جاتا تھا اچھا یہ وہ آیت ہے جو کسرت کے ساتھ کوٹ تو نہیں کہنا چاہیے مس کوٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیسے اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے اور کس طرح قرآن کہتا ہے کہ تم مارو اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی ٹیررسٹ اور قرآن تو ٹیررزم سکھاتا ہے یہ آپ سب نے سنا ہوگا کثرت کے ساتھ آج کل یہ کفار کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اور ہم جواب نہیں دے سکتے ہم خود شک میں پڑ جاتے ہم کہتے ہیں ہاں واقعی کیا کہیں کیا کریں اس آیت کی امپلیکیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات کیا ہے کہ یہ آیت عام نہیں ہے کوئی داخلی ثبوت کوئی انٹرنل ایویڈنس جی ہاں لکھا ہے فن سلخ اشر الحرم جب محترم مہینے گزر جائیں تو کیا اگر اس کو ہم عام اگر کر دیں کہ یہ ہر دور ہر زمانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہی محرم کا مہینہ اختتام کو پہنچے مسلمان فوراً مشرقین کے خلاف جنگ شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا تو دراصل یہ ٹائم باؤنڈ آیات ہیں اس وقت کے لیے ان کی اپلیکیشن تھی جب کہ یہ نازل ہوئیں اور صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں مکے میں آباد تھے ایسا کیوں تھا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے ساتھ ہی رہے تھے اور آپ انہی میں سے تھے منہم کا ذکر آتا ہے آپ انہیں میں سے جانے پہچانے تھے انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا وہ آپ کی قوم تھی بر صفل امی رسولمن منہم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک رسول انہیں میں سے اٹھا دیا تو آپ نے خود فریضہ رسالت انجام دیا اب اگر یہ ایمان نہ لاتے تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے مشرقی مکہ یہ بالکل وہی قانون ہے کہ جس کے تحت قوم ننح قومیات قوم سموت قوم صالح ہلاک کی گئیں رسول نے ان کو پیغام پہنچایا انہوں نے نہ مانا ان کو مہلت نہیں دی گئی اور پھر وہ تباہ کر دیے گئے یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا اگر یہ بات نہ مانتے تو یہ بھی قتل کر دیے جاتے فرق کیا ہے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا وہ آسمان سے آیا براہ راست اللہ کی طرف سے آیا اور مشرقین مکہ پر مسلمانوں کی تلواروں سے آتا لیکن اب بھی دیکھیے کہ ان کو جو ہے وہ مہلت دی جا رہی ہے یہ آیت بھی جو کوٹ کی جاتی ہے بس وہ کلہ مرسد تک اس کے آگے نہیں نہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نو ہجری میں نازل ہو رہی ہیں جبکہ اسلام کی دعوت اپنے اختتامی مراحل میں اور غلبے میں داخل ہو رہی ہے یہ کوئی انیشل اسٹیجز نہیں ہے یہ پہلی آیت نہیں ہے جو کہ نازل کی گئی ہے کہ تم اپنی دعوت اور تبلیغ کی ابتدا جو ہے وہ تلوار سے کرو یہ بات نہیں ہے زمانے نزول اس کا دیکھیے کانٹیکس دیکھیے اس پورے صورتحال میں رکھ کر دیکھیے تاکہ سمجھ آئے. اور آگے ویسے بھی اس آیت کو وہ کوٹ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہے یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے فرمایا ف ان تابو و قام الصلاطا و آتا و ضکطا ان اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پھر آپ دیکھیے آگے وہ ان عہدم من المشرقین تجارک اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے وہ اجر ہو تو اس کو پناہ دو مت مارو حت تسم کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے ابھی بھی مت مارو یہ نہیں کہ تم نے قرآن سنا اور تلوار اٹھا لی کہ مانتے ہو کہ نہیں, نہیں. یہ نہیں کرنا انڈر ڈوریس تو ہے ہی نہیں نا لاق رحاف الدین اب بائی فورس تو اس کو ایمان لانے پر مجبور کر ہی نہیں سکتے تم کلام اللہ سنا دو اس کو تم اب لکھنا پھر اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ کہیں آپ نے کسی میگزین میں یہ آیت پڑھی کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے تو ہم کیوں آتے ہیں ان کے پروپیگنڈے میں ہم خود قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کی پوری بات کیا ہے ایک دو چیزوں کو بیچ میں سے لے کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسے کوٹ کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ٹیرورسٹ ہیں مسلمان اور دیکھنا چاہیے خود ان کو اپنے آپ کو بھی کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں جو اسلام پر اس کا الزام رکھتے ہیں اور الزام بھی بالکل غلط تو فرما ابلنا پھر ان کو ان کے امن کی جگہ پہنچا دو دال کب ہم قوم اللہ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ان کو ابھی پتہ نہیں ہے تو تم ان کو پہلے سمجھاؤ ان کو بتاؤ ان کو سوچنے کا غور کرنے کا موقع دو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دشمن پر قابو جب پا لیا مسلمانوں نے اب ایک بڑا امتحان ہے نا کہ اب وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالی کوئی اپنے اگلے پچھلے بدلے نہیں لیے اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے جنگ کرنے آئے تھے انہیں کافروں سے نفرت نہیں تھی کفر سے نفرت تھی جب کفر چلا گیا اور کافر جو ہے مسلمان ہو گئے نماز پڑھنے لگ گئے زکوۃ دینے لگ گئے تو دشمنی ختم ہو گئی اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ میں قتل عام کی نوبتی نہیں آئی تقریباً پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا چند لوگ تھے جو کہ قتل کیے گئے اور اس کے علاوہ جو نہ لانا چاہتے تھے اسلام وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے کئی فکونشرقی نہ اہد اللہ وند رسول الادی آرہ تم ان دل مسجد الحرام فمستقام و لقم فسطیم و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 کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے چارج شیٹ لگا دی گئی لیکن پھر دیکھیں فعن تابو لیکن اگر یہ توبہ کر لیں وہ قام اور نماز قائم کریں وہ آت وہ اور زکوٰۃ ادا کریں آپ دیکھیں اللہ کا دامن رحمت تو وسیع ہے ہی ان لوگوں تک کے لیے وسیع جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا اللہ کے نبی کو اتنا عزیز کیا ان کے لیے بھی اللہ پھر رحمت اور کرم کے ساتھ ان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں ف اخوان قم فدین تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں وہ نفصل العیاتِلِ قومی یا اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں پھر دیکھیں کوئی اسلام بلڈ تھرسٹی نہیں ہے کتنا بڑا الزام ہے جنہوں نے اسلام کے سر پہ لگا دیا ہے ان آیات کو ہم تو پڑھ رہے ہیں ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان پر عمل جنہوں نے کیا کیا ان کی اخلاقی اور ان کے کردار کی مضبوطی ہوگی ان آیات پر صرف وہی عمل کر سکتا تھا جو کہ اللہ کی خاطر جہاد کر رہا ہو کتنی کتنی قربانیاں دی تھیں مہاجروں نے اور انصار نے کتنے دکھ اٹھائے تھے کتنی جسمانی اذیتیں مالی نقصان اپنے رشتہ داروں کی جانوں کا نقصان ان کفار کے ہاتھوں اٹھایا تھا جن کو آج یہ آفر کی جا رہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو اے مسلمانوں نہ تم بدلہ لوگے گے نہ تم ان کو تنگ کرو گے نہ تم ان کو اپنے سے کم تر سمجھو گے یہ بالکل تمہارے برابر ہو گئے سیم اسٹیٹس سیم لیول دنیا کی حد تک تو جب یہ آیات آئیں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ واہ یہ ہمارے برابر کیسے ہو گئے ہم نے تو مال لٹائے اور جانیں قربان کیں اور ہم تو اتنے پرانے مسلم ہیں اے نبی ہم تو آپ کے پرانے ساتھی ہیں قربانیاں ہماری زیادہ ہمارا حق بھی زیادہ ہونا چاہیے کسی نے یہ دعوے نہیں کیے بلکہ ان نئے آنے والوں کے لیے انہوں نے اپنے دل کھول دیے خوشی خوشی ان کے ساتھ اپنی ساری پرولیجز جو ہیں وہ شیئر کر لیں اب کس کا کمال ہے یہ کمال استاد کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کتاب پڑھائی ایسے قرآن پڑھایا کہ واقعی چلتے پھرتے قرآن بن گئے کوئی سیلف پروجیکشن کا سیلف ریکگنیشن کا کوئی کریڈٹ لینے کا کوئی نمایاں ہونے کا خود نمائی کا جذبہ تھا ہی نہیں صحابہ کے اندر کہ ہمیں بھی تو دیکھے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کریڈٹ ہم کو دیا جائے نہیں اپنی ذات کی انہوں نے نفی کی خود کو امت کی وہادت میں گم کر دیا اور اسی سیلف لیس لو نے اسلام کو وہ قوت عطا کی جو کہ اسلام کی ہمیں پھر نظر آئی اور آج بھی اگر اسلام کو قوت ہم دینا چاہتے ہیں ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی ہمیں کریڈٹ کو چھوڑنا ہوگا کہ میری تعریف ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ یہ اور یہ یہ یہ کام کیا ہے اور آنے والوں کے لیے یعنی کہ مہاجر جو اب آ رہے ہیں ان کے لیے دل کھولنا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 کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ وہ یعنی تلوار کے زور سے وہ بعض آ جائیں کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو قاتلوہم یو ذبح اللّہ بے ایدیکم بقسم بین ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا دیکھیے یہ وہی بات آگئی نا کہ پچھلی اقوام پر تو آسمان سے عذاب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مقابلہ کیا اور مخالفت کی ان کا معاملہ مختلف تھا ان پر آسمان سے عذاب نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں آیا اور کہ فرمایا وہ یشفی صدور قوم میں مومنین مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دل مومنوں کے دل کس بات سے ٹھنڈے ہوئے؟ صحابہ کے دل کس بات سے ٹھنڈے ہوئے؟ اسلام کا غلبہ دیکھ کر۔ انتقام لے کر نہیں کس سے انتقام لیا؟ بتائیے فتح مکہ کے موقع پہ چند بہت بڑے بڑے جنگی مجرم تھے بس جو اللہ کے رسول کے حکم سے قتل کیے گئے. کسی مسلمان نے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہیٹ موٹیویٹڈ نہیں ہے لو موٹیویٹڈ ہے نفرتوں کا جہاد نہیں ہے یہ تو محبت کی خاطر اللہ کی محبت میں جہاد کر رہے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرنے پر راضی ہو گیا مسلمان بھی اسے محبت کرنے لگ گئے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے و یوذب غیر رقلوبہم و یتوب اللہ علام یشا و اللہ علی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 نئے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کلمہ پڑھ لینا دراصل جنت کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دینا ہے ہم بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اب اپلائی کر دیا ہے تو اب ٹیسٹ دینا ہوگا اور جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے وہ مستحق ہوگا جنت میں داخل ہونے کا حدیث میں آتا ہے حفت النارو بشہوات و الجنت بلمکار آگ تو تمناؤں میں اور خواہشات میں گھیر دی گئی ہے ان چیزوں میں گھیر دی گئی ہے آگ جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور جنت ان چیزوں میں گھیر دی گئی ہے جو انسان کے نفس کو ناگوار گزرتی ہیں تو یہ ناگوار حالات آئیں گے یقیناً لیکن ہر وقت نہیں کبھی کبھار اللہ آزمائے گا ماکان علمشرقینساجد اللہ شاہدین اللہ ان فسم بال قفر اولا کہب تت اعمال وم و فناری ہم خالدون مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجابر اور خادم بنے حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روزے آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ دو بالکل ڈسٹنکٹ گروپس تھے الگ الگ مشرقین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے مسجد حرام کا خیال کرتے تھے صفائی ستھرائی کا انتظام کیا کرتے تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے نماز قائم کرتے تھے زکوٰۃ دیتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے تو یہ تو بالکل الگ گروپ تھے مسلمانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے کفار کے اوپر کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی صفائی کا خیال کرنا ایسا کام ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یا یوم آخر پر ایمان رکھنے سے بڑھ جائے گا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروپس خود مسلمانوں کے اپنے اندر موجود ہیں کس طرح اب اگلی آیات ہم دیکھیں پھر بات کریں گے اللہ دینا آ منو و وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی وہ جاہد فیصب اللہ بھی اموالحم و انفسم اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے آدم و درا جتن ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک وہ الاء قحم الفائزون اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں اب مسلمانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس یوں سمجھیے کہ جیسے دین کا ایک سٹیٹک تصور ہے اور وہ تصور کیا ہے ایک روایتی قسم کا تصور ہے کہ اپنا نماز اپنا روزہ اور یہ سارے کام ہم کر لیں ان کی زندگیوں کے اندر جہاد نہیں پایا جاتا نہ کبھی ہجرت کا مرحلہ آتا ہے نماز روزہ حد زکوۃ اپنی جگہ اور خاندانی روایات رسومات یہ سب اپنی جگہ हर चीज़ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल एक स्टैटिक कंसेप्ट है कोई उनकी जिंदगी के अंदर हलचल कोई स्ट्रगल कोई जुद्दोजहद नजर नहीं आती जो जहां जैसा है वो उससे मुतमईन है एक ये तसवुर हमारे यहाँ है एक है दीन का डायनामिक तस्वुर जिहादी तस्वुर एक रिवायती तस्वुर है एक जिहादी तस्वुर है जिहादी तस्वुर के अंदर ये सब चीज़ें तो हैं ही کہ وہ نماز روزہ حج زک سب کچھ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جہاد بھی ہے ہلچل ہے خود بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کا مطلب انہوں نے صرف نماز روزہ حج زکت نہیں لیا بلکہ ادخلف میں کا فتن کی خاطر جہاد کرنے والے لوگ جو دین میں پورے چوبیس گھنٹوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں رسومات روایات عبادات کے طریقے معاملات سیاست معیشت معاشرت ہر چیز وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو اور جو کہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے اس کے لیے پھر جد جہد ہے اسٹرگل ہے ہلچل ہے پلاننگز ہیں اور کمبائن ہو کر کام کرنا ہے اور کہیں اجتماعی طور پر بیٹھ کے وہ کچھ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں اور لوگوں کے اندر بھی وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو اس کا اپنی زندگی میں وہ حق دیں جس کا کہ اسلام لائق ہے خالی زندگی کے ایک مختصر سے گوشے میں دین قائم نہ ہو کتنی دیر ہم نماز کی حالت میں گزارتے ہیں بتائیے ذرا بہت بھی اچھی کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو چلیے دو گھنٹے تو باقی بائیس گھنٹے میں کیا ہوگا وہاں اسلام نہیں ہے ہم روزے کتنے رکھتے ہیں سال میں ایک مہینے تو باقی گیارہ مہینے کیا ہوگا زکوٰۃ ہم اپنے مال میں سے ڈھائی پرسینٹ دیتے ہیں تو باقی ساڑھے کا کیا ہوگا تو پوری زندگی کو پوری زندگی کو اللہ کے دین کے اندر لانا ہے کوئی چیز کوئی حصہ جو ہے وہ باہر یا خالی نہ رہ جائے اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے اس کنسپٹ کو لوگوں کے اندر عام کرنا ہے کہ دین کو پوری زندگی پر نافذ کرو سب کچھ اس کے دائرے کے اندر آ جائے تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک کلیش بھی ہے اور مخالفتوں کو بھی اٹھانا ہوتا ہے برداشت کرنا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آتی ہے اس کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں رہتے ہیں مہاجر اور انصار بن کے تو یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اپنے مال لگاتے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ دین کی سر بلندی کے لیے دعوت تبلیغ کتابیں چھپ رہی ہیں آپ دیکھیں سینٹرز ہیں جگہ جگہ وہاں لوگ آتے ہیں اور کتنا کچھ لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے جہاں تک مال کا تعلق ہے لوگوں نے مال دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی حقیقت ہے آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو کسی اللہ کے نیک بندے نے مال خرچ کیا ہے نا اور مال وہ خرچ کر دیتے لیکن آپ نہ ہوتیں تو بتائیے کیا فائدہ تھا اور سب سے قیمتی چیز آج وقت ہے نفس مال پھر بھی مسلمان دے دیتے ہیں جس چیز کو وہ نہیں دے رہے وہ یہ نفس ہے وہ اپنی جان نہیں لگا رہے اور اسلام کو ہماری وقت کی ضرورت ہے اسلام کو ہمارے جذباتی تعلق کی ضرورت ہے آپ دیکھیے کوئی رشتہ دنیا کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو صرف پیسے پر پل جائے اپنے آپ کو لے کر آئیے تصور میں کہ آپ کے والدین نے آپ کے آگے سونے کے ٹکڑے پھینک دیے ہوتے لیکن کبھی آپ کو محبت کی نظر سے نہ دکھا ہوتا کبھی آپ کے ساتھ وقت نہ گزارا ہوتا تو آپ کیسی ہوتی ادھوری ہوتی نا نامکمل مکمل بلکہ کیا کہتے ہیں ہوتی غصہ ہوتا سختی ہوتی آپ کے اندر تو جس طرح انسانی رشتوں کو نبھانے کے لیے جہاں مال چاہیے ہوتا ہے وہاں محبتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں جذباتی تعلق چاہیے ہوتا ہے وقت لگانا ہوتا ہے تعلق کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلام کو اسی طرح نہ صرف پیسے کی ضرورت ہے اسلام کو اس جذباتی تعلق کی ضرورت ہے اس محبت کی ضرورت ہے اسلام کو اس وقت کی توجہ کی اٹینشن کی ضرورت ہے اسلام اس وقت اس بچے کی طرح ہے کہ جس کو پیسہ تو دے دیا گیا لیکن ہے نگلیکٹڈ ماں باپ نے کبھی محبت سے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف ہم بھی کتنے ڈسٹنٹ ہیں اسلام سے ہم کہتے ہیں اچھا فلاں انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے ٹین لاکھ روپیز دے دو لیکن کبھی آئیں تو کبھی بیٹھیں تو کبھی محبت تو کریں وہاں آ کر ان لوگوں سے جو وہاں پر بیٹھے ہیں اور جس رب کی خاطر بیٹھے ہیں اس رب سے محبت بھی تو کرنی ہے تو چونکہ ہم نے اسلام کو توجہ نہیں دی ہے نا اسلام کو نگلیکٹ کیا ہے اس لیے آج آپ دیکھیں جو اسلام کا امیج ہے نا وہ اینگری امیج ہے سختی والا امیج ہے اور یہ ہوگا اس لیے کہ ہمارا جذباتی تعلق نہیں ہے تو انفسہم یہ چیز بہت ضروری ہے وقت لگانا ہے وقت نکالنا ہے جذبات کا تعلق رکھنا ہے اسلام کے ساتھ اپنایت ہونی چاہیے اسلام کے ساتھ غیریت نہیں کہ کچھ بھی اگر ہو تو ہم ڈسٹنٹ ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کا تو قاعدہ یہ ہے بس کرتے ہی رہتے ہیں یہ انداز تو سوتیلوں والا انداز ہوتا ہے اپنوں والا انداز ایسا نہیں ہوتا تو اپنایت اختیار کرنی ہے کہ جیسے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں ایسے اسلام سے محبت کرنی ہے ایسے اس کوز کو اپنے لیے جو ہے وہ قیمتی سمجھنا ہے میرا کوز ہے میرا میں اپنے بچے کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈالتی کہ وہ پڑھا دے گا وہ دیکھ لے گا میں کہتی ہوں میرا بچہ ہے میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا کوئی اور اگر کر دیتا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اسی طرح اسلام کو اپنی ذمہ داری مجھے کرنا ہے ذاتی طور پہ آئے I have to do it مجھے ٹائم نکالنا ہے مجھے ایفرٹ کرنا ہے اور کوئی اور اگر کر دے تو الحمد وہ بھی بہت پیارا ہے تو یہ دو کنسیپٹس ہیں سٹیٹک اور ڈائنمک سٹیٹک کنسیپٹ والے بھی چلو ٹھیک ہیں لیکن جو جہاد کر رہے ہیں اعظم و درا ان کے درجے بہت بلند ہے اس لیے کہ وہ دوہری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں تعلقات بھی نبھا رہے ہیں اور انہی میں سے وقت نکال کے پھر وہ اللہ کے دین کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں مشکلات اٹھا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں اپنی جان کی اور اپنے آرام کی اور اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہے ہیں وہ اولا کو الفائزون یہ کامیاب ہونے والے ہیں مزید خوش خبریاں یو خوشخبری دیتا ہے ان کو رب بہ ہم ان کا رب بھی رحمت اپنی طرف سے رحمت کی وردوان اور اور رضامندی کی وہ جنات اور جنتوں کی لہم فی نعیم مقیم وہاں ان کے پاس ہمیشہ کا ایسی نعمت جو ہمیشہ وہاں رہے گی اور مزید خالدین فی ابدا وہاں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عند بے شک اللہ اس کے پاس عجر عظیم بہت بڑا اجر ہے کاش کے ہمارے دلوں میں یہ تمنا تو پیدا ہو کہ ہم اپنی جانیں اور اپنے مال لگائیں یا یل لدینہ آ منولا تتخا اکم بخوان اولیاء انصحب القفرا المان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں وم یتو من کم الظَّالِمُونَ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی وہ ظالم ہوں گے اب یہاں پر جہاد کا رخ جو ہے وہ مشرقین مکہ سے جو کہ کھلے دشمن تھے اس سے پھر کر اب محبتوں کی جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ایک تو جان اور مال کی اس طرح قربانی دیتے ہو دشمن سے جہاد کرتے ہو ایک جہاد جذبات کا جہاد ہوتا ہے محبتوں کا جہاد ہوتا ہے